اور اس سنی والے زمیں میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہے پر چلے تو تجھے اللہ کی راسیں سے کا دے وہ صرف گمان کے پیچھے ہیں اور نہ رٹکلیں فضول اندیزے دوڑاتے ہیں